بسم الله الرحمن الرحيم الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأسينا آية فذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لُقَوْمٍ يُرْقِمُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ يعاسي الله ربولي ست صورت الظفر آیت نمبر ایک سو اٹھارہ اول الدین یہاں سے اللہ رب الصد کے علم لوگوں کی ایک بات بیان فرماتے ہیں اور یہ بے علم لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے تھے اہلی کتاب کہتے تھے لیکن ان کا انعد ان کا جو حسد تھا اور چاہ لانا جو تھا اللہ رب العزت اس کا ذکر فرماتے ہیں اور یہ شناخت ہے آخری جس کو ہم اکتیس نمبر قباہت وسائی کا کہہ سکتے ہیں یہ اکتیس ہے تقریبا اللہ رب العزت نے ہم یہ آخری قباحت ہے جو کہ اکتیس نمبر پہ ہے انہوں نے یہ کہا تھا لاہم لوگوں نے لو لا یو قلم ہوتا عتی نہ ہے آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں قرآن کریم میرے اوپر اللہ نے اتارا ہے اور میری بات مان لو تو ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ رب الزت آمنے سامنے کیوں خود نہیں آتے ہمیں کیوں نہیں بتاتے آپ کے ذریعے سے بتانا چاہتے اور آپ اپنے آپ کو نبی شو کرتے اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں اللہ خود کیوں نہیں آتے ہمیں بتاتے یعنی یہ ایسے جاہل لوگ تھے کہ انہوں نے یہ اعتراض کر دیا او تب کی نہ آیا کہ اللہ رب نشانی کیوں نہیں لے کر آتا ہے ہمیں پیش نہیں کرتا آپ کے نبوت کے حقابل پر آپ کے نبوت کے حق پر یہ میں نے نبوت اس کو دی اور میری پر سے ہے یہ نہیں ہے تو وہ ایک دلیل کیوں نہیں پیش کر یہ سوال اصل میں انہوں نے اہدادل کیا تھا اور ان بیوقوفوں کو لاجموں کو یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ بات کرنے کا دنیا میں کوئی بھی شخص نہیں رکھتا جیسے کہ مثالِ صلاح السلام نے تمنا فرمائی تھی کہ اللہ اپنے آپ کو مجھے بتا دو اللہ نے فرمایا کہ نندرانی آپ مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے یعنی اپنی زندگی میں جو کہ حیات یعنی اس دنیا کی زندگی ہے یہاں آپ کے اندر اسے کاف نہیں ہے کہ میری گزار کریں یا مجھ سے کیا کرے یا سامنا کریں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں توڑی سے اپنی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ظاہر کرتا ہوں آپ اس کو دیکھ رہیں اگر اس کو آپ برداشت کر سکیں تو پھر مجھے بتا دیں اللہ نے اپنی تجلی ظاہر کر دی اس پہاڑ کے اوپر مسال صلاف روز ہو کر اسی جگہ پر چلیے یہ مطلب ہے کہ اللہ کی دیگار دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا یہ کہتا ہے کہ اللہ علّہ ہو اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا آپ کے ذریعے سے کیوں ہمیں سمجھاتے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی آمنا سامنا نہیں کرتا اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ انبیاء کا سلسلہ چلایا اور انبیاء کے ذریعے سے اللہ نے ان لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا اگر اللہ سے بات ہو سکتی اور آمنا سامنا کر سکتے یہ لوگ ری عندیہ کا سلسلے چلانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ کا کبھی بھی پر نبی نہ بیچتے بلکہ ان لوگوں سے ڈائریکٹ خود پات کیا کرتے لیکن کیونکہ یہ استطاعد نہیں رکھے اس چیز کا تو کسی وجہ سے اللہ نے فرمایا قال الدین اللہ عمل یہ قول ہے ان لوگوں کا انہوں نے یہ کہا جو کہ لاء البون ہے یہ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ جانتے نہیں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اللہ کیوں ہم سے واضح اور آمنے سامنے آ کر بات نہیں کرتے ہیں ہمارے لیے اللہ تعالی ایک نشانی کیوں نہیں بیٹھتے ہیں ایک نشانی کیوں نہیں لے کر آتے ہیں تاکہ ہم سمجھیں اور ہم یقین کریں کہ واقعی آپ اللہ کے بچے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے انہوں نے جو یہ جاہلانہ بات کہ تو اس طرح قدا عقول الگ من قبل اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا تھا جو اس سے پہلے تھے مثلا قلم انہی کے قول کے مسابق انہی کے قول کے مثل انہوں نے بھی یہ بات کی وہ بات کیا تھی اسلطلام ہو کہا بری سائید نے کہ ارن اللہ جہرتا اپنے خدا کو اللہ کو آپ مجھے ایان کر کے دکھائیں تاکہ ہم اللہ کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ہمارا یقین آ جائے اور تو میں ہم مان یہ بات تو بلی ساحل نے بھی کہی تھی مثال علیہ اسلام سے اگر مشرقی مکہ نے یہ سوال کیا یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بلی سہیل بھی کیا کرتے تھے یہ پہلے بھی یہ حماقت ہو چکی ہے تو ابھی بھی یہ حماقت کر رہے تو اس میں کیا ہے حماقت کے اندر ان سب کا کیا ہے یہ قدر مشترک اللہ فرماتے ہیں کہ سار غلو ہوں ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ مسافر ایک ہے تصابو ایک ہے تشریح تصابو باب تفاول سے ہے اور تشریح باب تفریح سے ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک تشریح ہے ایک تصابو ہے دونوں میں فرق ہے تشابو اس صورت میں ہوتی ہے جبکہ مشبہ اور مشباد میں کوئی مہارت نہ ہو فرق نہ تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کی تشریح پہلے لوگوں کے دلوں کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ جیسے ان کے دل ہے ویسے ہی ان کے دل بھی ہوتے تھے مطلب یہ ہے کہ ان کے دل جیسے کالے ہیں لاہدم ہے صدی ہے اعیناتی ہے اسی طرح ان لوگوں کے دل بھی جو کہ مصعل سلام سے کہا تھا کہ ارجہ تو ان کا دل بھی اسی طرح عناد حسد اور ناعلمی سے بڑے ہوئے تھے جہل سے بڑے ہوئے تھے اور ان کے دلوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس کو کہتے ہیں پیشابو مشبہ اور مشبہ میں مہارت آپس میں کوئی فرق مرتبہ کا نہیں ہوتا تو اس وجہ سے اس کو تشابو کہا جاتا ہے تشدع اس صورت میں ہوتی ہے کہ مشربہ اور مشبہبی کے درمیان میں مراتب کا فرق ہو کیونکہ مشبہبی جو ہے وہ اقوا ہوتی ہے جسے مشربہ سے جس کے ساتھ تشکیل دی جاتی ہے وہ اقوا ہوتی ہے جیسے مشبہ سے تو رتبے میں وہ اس سے اونچی ہوتی ہے زیادہ اللہ عزد فرماتے ہیں کہ ان کے دل آفس میں ایک دوسرے کے کی کیا ہے انسانیت پیدا کی اقسام ہے ان کے دل آپس میں کیا ہے یہ بالکل جڑے ہوئے ہیں جیسے قومی ہیں ہیں انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اور نہ آیا اللہ ہمارے لیے ایک نشانی کیوں نہیں دے جاتا ہے تاکہ اس نشانی کو ہم دلیل بنا کے تمہیں تمہاری نبوت کو ہم مان لے اللہ فرماتے کھوڑتے ہیں یہ نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں اللہ فرماتے خدا ال ہم نے تو کئی آیات کئی نشانیاں بیان کر رکھی ہیں ان کے سامنے یہ ایک نشانی کی بات کر رہے ہم نے تو کئی نشانیاں ان کے سامنے پیش کی اور ان کو وضاحت کے ساتھ ان کو پیش کیا بیان کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ کوئی بہم نشانی ان کے سامنے ہم نے رکھی نہیں وہ نشانیات ساری کے ساری ہم نے بیان کر کے واضح کر کے رکھی ہے اس کے لیے قومی یہ قومی یہ ان قوموں کے لیے ہے اس قوم کے لیے ہے جو وہ یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قرآن کریم کی حقانیت پر یہ نشانیاں تو ان لوگوں کے لیے ہیں لیکن جون کی یہ لوگ لا لایالم ہے چاہل ہیں ان کے دل اینات اور حسد سے بھرے ہوئے ہیں اگر بیسوں نشانیاں ان کو پیش کیا جائے سینکڑوں میں پیش کیا جائے ان کے لیے کوئی نہیں پڑتا یہ تو اسی طرح انعد اور حسد کے عہدے انکار کرتے رہے ہیں یہ نشانی کا مطالبہ کر ہم نے تو کئی نشانیاں پیش کی لیکن ان نشانیوں کا فائدہ ان کو نہیں ہے وہ قوم اس قوم کو اس کا فائدہ ہے جو یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام عال اللہ دین اللّہ یہ آخری قباحت اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی اور شروع سے یہ قباحتیں چلی آ رہی تھیں چلی آ رہی تھی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے بری اسرائیل کے اوپر اپنے انعامات کا ذکر فرمایا بمانی طور پر پھر ان کے دلوں کا ذکر فرمایا کہ یہ پتھر سے بھی شخص ہے ساتھ ساتھ پھر اللہ رب العزت ان کی قباہتیں بتاتے رہیں بتاتے رہیں یہ اتنے سن لوگ ہیں ان کے دل اتنے سخت ہیں اور ہر حالت میں انہوں نے اپنے نبی کے وقت کی مخالفت کی تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ رب العزت فرمارے کہ یہ اسی طرح رہیں گے مشرقی بھی اسی طرح ہے ان کے بیٹ آپس میں مشاور ہے کہ لہذا تمہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ابھی یہاں سے اللہ صلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. انہوں نے مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھینک کیا تھا اگر سوئے مشقی یہ مکہ کنگ کرتے ہیں تو لہذا تم اپنا کام جاری رکھے اپنے مشن کو جاری رکھے تو ان کی بات ماننے اور نہ ماننے پر آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ جو جہنمی بن جاتے ہیں جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کچھ سے نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ آپ اپنا کام کر چکے ہیں آپ کے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ ادا آپ کر چکے ہیں لہذا ان کے بارے میں جب یہ نہ ماننے کی وجہ سے جہان میں جائیں گے تو اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کیسے بھی فرماتے ہیں کہ گنار سنت ابیل حق کے بصیروں نذیر اور بے ہم نے آپ کو بھیجا اس قوم کی طرف حق دیکھ کر آپ کو ہم نے حق دے دیا حق سے مراد تھوڑا لکھ ہم نے آپ کو حق دے دیا وہ حق کیا ہے قرآن کریم کا بیان ہے قرآن کریم ہے وحی ہے لیکن اس لیے بھیجا بشیرا ہوں وہ نظیرہ تاکہ تم بشارت دیتے رہے ان کو جنت کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کو بشارت دے و وہ اور اسی طرح تمہیں میں کے لیے بھیجا ہے نظیر بھیجا ہے تم ڈراتے رہوں ان لوگوں کو اللہ کے آزار سے،, سے اللہ کی گرفت سے اللہ کی ناراض کی تو تم بشارت کیا کرے اور انتظار کیا کرے ان لوگوں کو اللہ کے گرفت سے ذرائع کرو یہ کام تم کر رہے ہو تم نے اپنے فرج من سے بھی ادا کیا تو لہٰذا ولاسن صابل ذہیم تج سے نہیں پوچھا جائے گا اساب الجہ کے بارے میں جو مستحق بن جاتے ہیں جہنم کے آپ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے لہذا اللہ وسیف نے فرمائے ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ جہان کیوں بنے آپ نے ان کو سیرت کیوں نہیں کیا نہیں آپ نے اپنا فرض منظبی ادا کیا ان تک بات نہیں پہنچائی. پہنچائی اور اس کے بعد ماننا نہ ماننا ان کا کام کیونکہ اراعت الطریق کا جو کیا ہے ہدایت ہے یہ رسول اللہ وسلم کا کام اور جو بھی سال ال المطلوب ہدایت کا کام ہے یہ اللہ کا ہے علم اللہ نے ڈالنا ہے لیکن رسول اللہ وسلم نے اپنا کام جو اراعت الطریق کا ہدایت جانا ہے وہ ادائیگی اس کی کر لی تو لہذا جو جہنم میں اس کے بعد جاتا ہے اور مستحق جہنم ہو جاتا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ رسوس نہیں پوچھا جائے گا اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں سے ولندر دعلی حود و سورا حد تب آل جاتا یہاں سے اللہ رب العزت ان کی حسمتیں بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ یہ میرے اوپر ایمان لے آئیں گے اور یہ بات مانیں گے اور یا نسارا کے بارے میں تمہارا کوئی یہ تمنا ہو ارزو ہو کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے یہ اپنے دل کو چھوڑ کے میرے استفاق کریں گے اللہ رب نے فرمائے گی بات الٹی ہے یہ تمہاری بات کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تم ان کی ملت کی اتباہ نہیں کرو گے تم اپنا سارا دین چھوڑ چلا کر ان کے دین کی اتباع کرو گے تب یہ تمہاری بات مانیں گے اور ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا جبھی غریب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنا دین چھوڑے اور یہودیت کو اسکار کرے یا نوسلامت کو اسکار کرے کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب سے اعلیٰ ہے ناصف ہے اور ان کے دین ادیا سارے اس کے مقابلے میں منسوخ ہیں تو یہ لوگ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب راضی نہیں ہوں گے تو یہ ایمان بھی نہیں لائیں گے جب ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے ایمان نہ لانے کے لیے تم پریشان ہو تمہارا قرض منصبی بات کو پہنچانا تم نے ان کو دعوت دے دی اس کے بعد ایمان لاتے نہیں لاتے یہ کرنا ایمان لائے تو بہت اچھا ایمان نہیں لاتے تو پھر کیا ہے ایمان نہیں لاتے تو پھر اس کے بارے میں آپ سے کم از کم نہیں پوچھا جائے گا آپ نے اپنا فرض ادا کیا لہذا اس میں تم ملامت نہیں ہو اللہ رب الج فرماتے ولن داردہ اور اللہ نے تاقیب نفی فی مستقبل کر دی جو فیل پر حروف ناصبہ میں سے یہ داخل ہوتا ہے لن تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں نفی تاکیب کے ساتھ مستقبل میں ہوتی آئندہ یہ لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے کون یہود اور نصارہ یہ پکے پکے دین اسلام کی کیا ہی دشمن اگرچہ ظاہری طور پہ یہ انعقاد ظاہر کرتے ہیں تمہارے ساتھ معاہدے بھی کیے یہ وہ لیکن یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے حتٰۃ تب یا یہاں تک کہ تم اتباع نہیں کرو گے ان کی ملت کی یہودی تب راضی ہوں گے کہ تم یہودیت کو قبول کریں نصرانی تب یہ راضی ہوں گے آپ سے آپ کی بات مانیں گے تم نصرانیت کو قبول کر اسلام کو چھوڑ دیں تو لہٰذا یہ تو ممکن نہیں یہ ہو نہیں سکتا اس کی اجازت نہیں ہے تو یہ لوگ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے اور آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے اور ہر ایک ان میں سے چاہے وہ مشرق ہے چاہے یہودی ہے چاہے نصرانی ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دین ہمارا ملت یہ برحق ہے مشرقی مکہ کہتے تھے کہ ہمارے آبا اور اجداد کا دین جو شرک کا ہے یہ بہتر ہے یہ راستہ جو ہم نے اختیار کیا یہ یہ برحق ہے یہ بالکل سو فیصد ٹھیک ہے یہودیوں نے کہا جو کہ ہمارا یہ سلسلہ ہے یہودیت کا یہ بالکل برحق ہے سو فیصد بر حق نے کہا کہ نہیں ہماری جو نسرانیت ہے یہ برحق ہے جو اس علیہ اسلام ہمیں دین چھوڑ کے گئے یہ بالکل سو فیصد برحق ہے اس لحاظ سے ہر گروہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ہمارا دین خالص ہے بالکل سو فیصد بر حق ہے باقی ادیان سارے کے سارے باطل ہیں اللہ فرماتے ایسی کوئی بات نہیں کہہ دیجئے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں اند اللہ الہدا شک ہدایت جو ہے وہ وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہو یہ جو تم ہدایت دے رہے ہو یہ تو تم نے اب خود سختہ ہدایت بنا ہوئے یہ تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے اصل ہدایت وہ ہے جو کہ اللہ دے اور اللہ کس طریقے سے ہدایت دیتے ہیں لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ کر قرآن کریم نازل کر کے یہ اصل میں وہ ہدایت ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہیں پھر فرماتے ہیں اللہ رب العزت یہ تو چاہتے ہیں یہ کہ آپ ان کی ملت کی اتباع کریں یا تم میں سے کوئی مسلمان ان کی ملت کی اتباع کریں لیکن یہ کرنا نہیں چاہیے اگر جس نے کی تو اس کی سزا کیا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں اگر ایک آدمی کوئی مسلمان اسلام لے آتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ مرتب ہو جاتا ہے یہودیت کو اختیار کر لیتا ہے یا نسرانیت کو یا مشرقین کا جو ملت دین تھا شرق کا شرک کا ٹھیک ہے نا اس کو اختیار کر لیتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے بارے میں ولاعینی طباء احوا اہم اگر تم تابیداری کرو گے ان کے احوا کے ان کے خواہشات نفسانی کے بعد من العلم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس وہ علم آیا ہے یعنی اللہ نے تمہارے پاس علم بھیجا ہدایت بھیجا وہ کیا ہے وہ وہی کے ذریعے سے ہے اور وہی کے ذریعے سے جو اللہ نے تمہیں علم دے دیا تمہیں آگاہ کر دیا اس کے بعد اگر تم میں سے کوئی ان کے خواہشات نسانی کی اتباع کرے ان کے کہنے کو مان لے تو فرماتما من من نصور پھر نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے ماں سوا کوئی ولی اور کوئی نصیر اللہ کے ماں سوا تمہارے لیے کوئی حمایتی ولی نہیں ہے نہ کوئی مددگار ہوگا تو لہٰذا تم بے یار اور بے مددگار رہو گے تو لہٰذا ان کی اتباع کبھی نہ کرنا ان کی خواہشات نقصانی کو کبھی قبول نہ کرنا ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا آجی تو اللہ تعالی تمہیں اکیلا چھوڑ دے گا تمہاری مدد اللہ چھوڑ دے گا نہ تو کوئی حمایتی ملے گا تمہیں اور نہ کوئی مدد کرنے والا ابھی تو اللہ کا مدد شامل حال ہے مسلمانوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو اللہ رب العزت ہر موڑ پر مسلمانوں کی مدد فرمایا کرتے تھے اور مسلمانوں کا بول بالا تھا اللہ رب العزت فرماتے ہیں تعینہ ابھی اللہ رب العزت ان لوگوں کی تعریف فرماتے ہیں جن کو کتاب دی گئی اور اس کتاب کا حق ادا کیا انہوں نے پڑھ کر اپنے آپ کو سمجھایا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اللہ رب العزت ان کی تعریف فرماتے ہیں اللہ زینہ الكتاب کتاب جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی لو ہو وہ تلاوت کرتے ہیں جب اس کی تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کیسے کرتے ہیں حق کا تلاوت ہی ایسے تلاوت کرتے ہیں جس کا تلاوت کرنے کا حق ہے قرآن کریم کا تلاوت کرنے کا حق کیا ہے اس کے الفاظ کی درست کی الفاظ اپنے اپنے مخارج سے درست کر کے ادا کرنا اور ساتھ ساتھ اس کے مفاہیم میں معنی میں اور مقاصد میں سوچنا اس کو اپنے ذہن نشین کرنا اور فہم کی کوشش کرنا کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے اور اس مقصد کے لیے اللہ نے اس کتاب کو اتارا تاکہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں رہنمائی تب حاصل کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم پڑھیں اور ایسا پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے اس کو ہم سمجھیں خود مطالعے کر کے سمجھے یا کسی سے ہم اس کو سمجھ لیں کسی سے پڑھیں باقاعدہ ٹھیک جی شاگرد بن کر کسی کے عالم کے سامنے بیٹھ کر اس کے تفاصیر مفاہیم ہاں جی یہ سارے کے سارے ہم اپنے لیے سمجھ لیں تو اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم نے کتاب دی اور ان کی ہدایت کے لیے اتاری ہے وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کی حق ہے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اکائی یؤمنون بی یہ وہ لوگ ہے جو ایمان لاتے ہیں بہی اس کتاب کے اوپر اس کتاب کو یہ مانتے ہیں در حقیقت یہی لوگ ایمان رکھنے والے اس کتاب پر ہیں باقی جو یہود نصارہ مشرقی مکہ ہے یہ مومنین بالکتاب کتاب نہیں ہیں تو اصل مومن یہی ہے جو کہ اس کی تلاوت ایسی کر لیتا ہے جسے کہ تلاوت کرنے کا حق شوق سے پڑھتا ہے اور سمجھنے کی کیا کرتا ہے کوشش کرتا ہے یہی اس کتاب پر ایمان لانے کی کیا ہے وہ دلیل ہے پھر اللہ ربرجت فرماتے ہیں، یہ تو میننگ کا کیا ہے یہ حال ہے اور میں یک جو انسان ناشکری کرے انکار کرتے رہے اس کتاب سے جو انکار کرے اس کتاب سے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے یہ کتاب کس کی طرف سے ہے ہاں خوشی مکہ کرتے تھے یہ تراس اور کہ کہتے تھے کہ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی ہے ہمیں پیش کرتا ہے بعد میں ان کو سمجھ آئی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہے وہ تو لکھ نہیں سکتے تو اس نے کیسی بنائی یہ کی کتاب پھر انہوں نے یہ بہانہ بنا دیا شیطان نے دل, دل میں ڈالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھی بل تم لا علیہ بلکہ اس پر املا کی جاتی ہے اس کتاب کی کوئی آ کے اس کو سکھاتا ہے ڈکٹیشن دی جاتی ہے اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سیکھتے ہیں پھر آگے آپ کو سناتے ہیں تو اس طرح یہ اعتراض کر دی انہوں نے اللہ رب العز فرماتے ہیں میخر فر بھی ہی جو کفر کرے گا اور اس کتاب کو نہیں مانے گا مشقین مکہ بھی نہ ماننے کے لیے طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں یہودیوں نے بھی اعتراضات کر لیے نصاروں نے بھی اعتراضات کر دیے آج کل شیعہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی یہ کتاب یہ اللہ کی کتاب نہیں رہی یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے یہ تو حضرت عثمان نے جمع کیا ہوا ہے لہٰذا یہ تو عثمان کی کتاب ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب تو چالیس پارے تھے اس میں تو پارے کیا ہے کم ہے یہ تو تیس پارے ہیں اور آیات اس میں کم ہیں چھ لگ بھگ یہ آیات بتاتے ہیں ہاں جی عام جو مفسرین لکھتے ہیں تھوڑا سا اونچ نیچ ہے اس میں وہ تو سات ہزار سے اوپر آیات بتاتے ہیں اس کے آیات تو کم ہے اور ساتھ ساتھ شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آیتیں اتری ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں پاک میں صورت احس... میں آ... نور میں تو وہ آیت قرآن میں سے نہیں ہے اس طرح یہ باتیں کرتے ہیں تو لہذا مئی یقفر بھی جو کفر اختیار کرے اس کتاب کے متعلق اولا هم اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ خسارے والے ہیں یہی لوگ تاوانی ہے یہ خسارہ نقصان اٹھانے والے ہیں انہوں نے اپنے پاؤں کو خود کو لانا مارا یا اپنے آپ کو خود خراب کر رہے ہیں جی اللہ کی کتاب یہ آئی ہے ان کی ہدایت کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے یہ الٹا اس کی کیا کرتے ہیں خلاف کرتے ہیں تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس طرح کچھ جاہل لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کتاب کو ممبئے ہدایت نہیں مانتے بلکہ اس پہ کیا چون چرا کر کے اعتراضات وغیرہ پیش کرتے ہیں تو یہ اللہ کی کتاب کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا تو لہٰذا یہ خاصیتیں خسلتیں تھیں ان یہودیوں کی اور ان لوگوں کی اور طرح طرح کے بہانے تھے اسلام سے باقنے کے لیے اور قرآن کریم کو نہ ماننے کے لیے اور یہ ساری چیزیں یہ حسد اور ائنات کی بنا پر مبنی تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود بھی حسد کیا کرتے تھے اس وجہ سے کہ یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے یہ تو ہمارے قوم کے اندر اسحاق علیہ صلاح و السلام کے اولاد کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا یہ بیچ میں سے کہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا یہ منصب دیا گیا اور اس منصب پہ وہ فائز ہو گئے یہ حسد لے کے وہ بیٹھے ہوئے تھے نصارہ بھی حسد کرتے تھے نبی کریف کے کی بات نہیں مانتے مشرقین مکہ اس لیے کرتے تھے کہ اگر اللہ نے نبی ہی بنانا تھا ہمارے قوم میں سے ہمارے قوم میں سے تو بڑے بڑے سردار تھے بڑے بڑے اشراف قریش اشراف عرب یہ موجود تھے بڑے بڑے امیر ترین لوگ اور جو بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ ٹھیک ہے نا جی اور وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے تھے اگر اللہ نے نبوت دینی تھی تو اس غریب اور یتیم بچے کو اللہ نے نبی بنا دیا ہم میں, سے. ہم میں سے تو بڑے قابل قسم کے اور سردار قسم کے لوگ تھے امیر قسم کے لوگ تھے اللہ نے یہ نبوت ان کو کیوں نہیں دی تو یہ حسد لے کر یہ بھی بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع انہوں نے چھوڑ دی اور الٹی مخالفتیں کرتے رہے تو اللہ رب العزت اسی لیے فرماتے ہیں جو اس کتاب کو نہیں مانے گا جو کفر اختیار کرے گا انکار کرے گا اس کتاب سے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس طرح لوگ جو بھی ہو چاہے وہ یہود میں سے ہو نصارہ میں سے ہو مشرقینی مکہ میں سے ہو یا آج کل کے دور میں کسی طرح کے بھی لوگ ہو اللہ فرماتے ہیں اولا اکہم الخاسرون یہ سب کے لیے ہے روز اقامت تک یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو خراب کر رہے خود اپنے ہاتھوں سے تو یہ لوگ پھر مستحق ہوں گے کس کے عذاب کے اللہ رب العزت پیر رحمت کی نظر سے ان کو نہیں دیکھے گا اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو آیت یا بنی صر نمتی اللہ کے عناام تو ہے یہ انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے اللہ رب ربرزت ہم سب کو نیک